ہو پر بیٹھے سنت جی سورت الف ہے آیت نمبر ہے پچیس سورت الحیب ستائیس سو اور نمبر پچیس بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد أرثلنا رسلنا بالبجنات وأنزلنا ما هو الكتاب والليزان ليقوم الناس بالقف وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لما وَجِيَ عَلِمَ اللهُ مَنْ يَنصُرُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَزِيزٌ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبيلان. ہم نے بھیجا مبوس کیا اپنے رسل کو بیکیناج کے ساتھ وہ کھلی دلیل پر تھے ان کے پاس براہین و دلائل تھے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور لوگ ان پر ایمان لانے میں کسی شبہ کا شکار نہ ہو کسی شک کا شکار نہ ہو وہ بالکل ننگی چٹی دلیلیں دیے گئے ماقبول مَا کتاب اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی ولمیزان اور ترازو کتاب بھی الکتاب ایک واحد بولا اور میزان بھی واحد معلوم ہوا کہ تمام انبیاء رسول علیہ مصلاط وسلام ایک ہی بات کے لیے مبوس ہوئے وہ یہ لن غلومات النوب جیسے موسا علیہ سلاط والسلام سلام کو کہا کہ تو لوگوں کو گمراہیوں شر کو کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور سب کتابیں روشنی سے بھری ہوئی جیسے توعق الدین کے بارے میں گا تیا ادم منور اس میں رہنمائی تھی اس میں نور تھا جیسے اب تھی کھلے کھلے دلائل تھے وہ نشانیاں تھی وہ آیات تھی جن سے انبیاء اور رسول علیہ السلاط و السلام کو پہچانا جا سکے اللہ کی کتاب کو پہچانا جا سکے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے فرمایا قرآن کے بارے میں بھی بشارما قرآن حدل بن ناصل خدا تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے یہ قرآن کسی ایک خاص زمانے کے لوگ خاص قوم کے لوگ نہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تو بیانات من میں اور ایسی رہنمائی ہے اس میں جس پر بیانات کھلے دلائیں موجود ہیں کوئی شخص قرآن کو ماننے والا بے دلیل نہیں ہو سکتا وہ ایسی ننگی سٹی دلیل پر ہے کہ اسے کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے ول فرقان اور یہ فرقان ہے یہاں میزان کا وہاں فرقان کہا یہ فرق کر دینے والا حق پر بات میں میزان بھی کیا کرتا ہے تڑاغ کے ساتھ ناپ تول درست ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کس چیز کا وزن کتنا کس کا حق کیا ہے یہ شریعہ اور شریعتیں جتنی بھی ہوتی رہی لوگوں کے حالات کے مطابق وہ سب ناپ توڑ کر حقوق تقسیم کرتی تھی حق کو باطن کا فیصلہ کرتی تھی اور لوگوں کے لیے ہر حال میں ایک میٹر تھا ایک معیار تھا چیک کرنے کے لیے جیسے ٹیکٹر لگا کے خطرہ چیک کیا جاتا ہے اس طرح شریعت متعارف خطرناک کاموں سے آگاہ کرتی ہے اور نیک کاموں کی حد بندی کرتی تو اللہ نے میزان ناگرکی ہے کیوں لی یقوماً بل کس تاکہ لوگ جو ہے انصاف پر قائم ہو جائیں معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ رہے جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے یہ اس کی طرف سے نازل ہوا تھا یہ نیزام بھی یہ کتاب بھی اسی نے نازل کی اور بجینات کے ساتھ مدد کر دی کہ کوئی شخص بھی بصیرت کے بغیر نہ رہے کل حاضی سبیلی اد الا بصیرت ان آنا و من تعلی صبر اللہ وا مشرقی محمد رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورا یوسف نے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ بصیرت ہی. میں بصیرت پر ہوں آنا و مطبہ میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے متبعین بھی گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبع ان کا فرما بردار وہ شخص ہو سکتا ہے جو بصیرت کے ساتھ ایمان لایا ہو جو سن کر ایمان لایا ہو جیسے سنی کی تعریف یہ کرتے ہیں جاہل لوگ وہ بصیرت پر نہیں ہے بلکہ ان کو کہا کہ قلو آمنا تم کہو کہ ہم ایمان لائے جن کو کہا دیہاتیوں کو وہ لمبا لگ خل ایمان ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا ابھی ایمان نے جڑ نہیں پکڑی تم منہ سے تو ایمان لائے ہو اگر تم اس ایمان کو سوچ سمجھ کر خالص بنا لو گے اس کے مطابق قسط پر انصاف پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر تو یہ ایمان تمہارا خالص ہوگا اور تم مومنین ہوگئے ورنہ تم صرف مسلمین ہو سرکاری اسلام تمہیں حاصل ہو گیا قانونی اسلام حاصل ہو گیا مسلمانوں کی تلوار سے تو تم بچ گئے مگر قیامت میں تمہیں فائدہ اس وقت ہوگا جب تمہارا ایمان بصیرت پر مبنی ہو تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے تمہارا عمل اس کا ثبوت پیش کر دے عمل کے بغیر کوئی ایمان نہیں اہل سنت کے نزدیک یعنی قرآن و حدیث ماننے والے جاننے والے اور اس پر سوچ سمجھ کر عمل کرنے والوں کے نزدیک ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے یہ یقو امن ناخ تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں اللہ نے بئیت بھی دے دیے پہچان کے لیے راستے کی اللہ تبارک و تعالی نے راستے کو روشن کر دیا واضح نظر آتا کہ یہ راستہ وہ ہماری منزل ہے اس طرح اور دوسری بات یہ کہ الکتاب دے دی اللہ نے کتابیں نازل کی اپنے یہاں سے خدا و نور بنا کر اور پھر ان کتابوں کی شرح ان کی تشریح وہ امبیا علیہ السلاط اسلامہ رسل کی سنت یہ سب کچھ مل گیا وہ ان اور ہم نے لوہا حاصل کیا سی بخل شدید اس میں بڑی کاری زرد لگانے کی قوت ہے شدید لڑائی کی قوت ہے اس میں وہ منافی الناس اور لوگوں کے لیے دوسرے منافع بھی ہیں دنیا کی زندگانی میں جو لوہے کے ساتھ آپ کو حاصل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ کس لیے رس تاکہ اللہ دیکھے جانچے اللہ جانچ لے اللہ امتحان لے, لے کہ کون دن دیکھے اللہ پر اتنا خالص ایمان لاتا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے اس لوہے کو تھام لیتا اور اس کے رسول کی مدد کے لیے یہ لوہا لازم ہے ورنہ ربیض ذوالجلال والاکرام نرمی پسند کرتا ہے اور اللہ نرمی کرتا ہے اللہ رفیق المف برف یہ بکم الوس ولا یرید بکم العصف اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اور پھر فرمایا کہ اللہ یہ دیکھ لے کون غیر پر ایمان لانے کی بنیاد پر اس لوہے کو لے کر میدان میں نکلتا ہے ان اللہ کبھی یون اللہ زبردست قوت والا ہے اور غالب ہے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے وہ اگر لوگوں کو چاہتا لل شاہ اللہ جمیہ وہ سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا اپنی قوت اور اپنے غلبے کے تحت مجال نہیں تھی کسی کی کہ گمراہی پر قائم رہ سکتا مگر اس کی حکمت عالیہ کا یہ تقاضا ہوا کہ لوگوں کا امتحان لے لوگوں کو عقل دے عقل کے بعد بینات دے دے کھلے کھلے دلائل اور نشانیاں دے دے پہچان کے لیے پھر راستے کو کھول کر واضح کر دے پھر راستے پر چلنے والے نمونے بھیج دیں انبیاء اور رسو وہ چل کے دکھا دے پھر ان کے اصحاب ان کا ساتھ دیتے ہوئے لوہا تھامتے ہوئے سارے راستے کو صاف کرتے ہوئے پوری طرح یہ ثابت کر دے کہ انسان یہ کر سکتا ہے یہ کاغل عمل راستہ ہے تو یہ کیوں لوہا نازل ہوا علم اور کتاب اور اللہ تعالی کی طرف سے بصیرت یہ تو دعوت کو سمجھنے کے لیے اور دعوت کو سمجھانے کے لیے دی گئی اب لوہا اس لیے دیا گیا کہ وہ لوگ یہ دعوت کس بات کی ہے ہاضا بلاگلار یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام پہنچاتا ہے ہاضا بلاگلار تاکہ وہ اس سے ڈرابر اللہ عید بس ایک بات ہے علاحف اللہ کے سوا کو ہے سارا قرآن اسی پر نازل ہوا تمام رجال وما ارسلنا کمل کا اللہ رجالا ہم نے تجھ سے پہلے سب مرد ہی رسول بنا کر بھیجا بنا کر اور ن ہی طرف صرف یہی وحی کرتے اللہ اللہ اللہ انا علاوہ کوئی علاح نہیں سب انبیاء اسی راستے پر پڑھتے ایک پیغام ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی کیونکہ پہلے اس لیے کیے گئے ہیں ہم جب ایک چیز اپنے مقصد پر نہیں آئے گی تو وہ چیز بےکار ہوگی یہ ٹیوب جلنے کا کام نہیں کرے گی اس کو اتار کر پھینک دے گا ردی کی ٹوکری میں یہ پنکھے سب فیل ہو جائیں گے ان کی جگہ دوسرے لٹکا دیں گے یہ میں جائیں گے بڑی سے بڑی کروڑوں کی مشینری جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر اس کے پورے ٹوٹ ٹوٹ کر لوہے کی قیمت میں بکے گی انسان اگر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا یہ کوڑے میں پھینکنے کے لائق الاکل آنا بل ہم عدل وہ جانور ہے جانوروں سے بہتر ہے کیونکہ جانوروں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا انسان کو اختیار دیا دل کو اختیار دیا باقی تو یہ سب چیزیں جو ہماری ارد کائنات میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں حتیٰ کہ ہماری آنکھیں اللہ کی عبادت کر رہی اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے یہ جپکتی ہیں دل اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے کافر کا دل بھی کافر کا خون بھی کافر کا جسم بھی اللہ تبارک و وطالہ کے حکم سے چل رہا ہے اس کے مقرر کردہ طریقوں پر اختیار ہمیں دیا گیا اور یہ اختیار جو ہے یہ جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا جس میں اونچے اونچے باغات اور نہریں بہ رہی ہیں جس میں ہم عمر ساتھ میں ہیں جس میں انبیاء اور کا دیدار ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جہاں پر ہر وقت انسان کا دل خوش ہے جہاں پر کبھی دل اختاتا نہیں ہے جہاں پاشاب اور پخانے پا کی اور ایام کی تکلیف عورتوں کو نہیں ہے جہاں پر خوشبو ہی خوشبو ہے جہاں پر کینہ اور دلزر حسد نامی کوئی شے ہے ہی نہیں سارے دوست ہیں آپ میں سامنے بیٹھے ہوئے گپشپ ہو رہی ہے جہاں پر سب سے بس بلکہ گپشپ کہنا بھی توہین ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے ابھی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں ان کا सलामन सलामा है ہے ایک دوسرے پر سلامتیاں بھیج رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ کا دیدار ہے اللہ کو دیکھنا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے حاصل ہوئی ایک مینڈا نما جانور لایا گیا اور اس کو جنتی بھی دیکھ رہے تھے جہنمی بھی بخاری اور مسلم کی احادی سے فہیا اس پر شاہد ہے سب نے پہچان لی یہ کون ہے یہ جانور میں ہے یہ ہے پھر موت کو موت آ گئی اللہ نے اسے ضبع کر دیا اور یہ اعلان ہو گیا اب کسی کو مرنا نہیں جو جہنم میں ہے وہ بد نصیب ہمیشہ جہنم میں جو جنت میں ہے وہ خوش نصیب ہمیشہ جنت میں سوٹی سی زندگی ہے ہمارا سونے کا وقت نکال دیا جائے نادانی کا وقت نکال دیا جائے دکھوں کا وقت نکال دیا جائے کھانے پینے کا اور سہارت کا وقت نکال دیا جائے باقی کیا بچا عبادت کے لیے پانچ سات سال کی زندگی اس کے بدلے ابدی نعمت اور چاہیے اور جہنمیوں کا یہ حال کہ بس اس میں سیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک مولد دے دے کبھی بھی کفر نہیں کریں گے تابعداری کر کے دکھا دیں گے اب کہاں اب وقت گزر چکا ہے اب اللہ کو پکارتے ہیں تو پیسے بھی کہتے ہیں پکارو وہ ماں وہ آؤ کا پھر اللہ پھر جتنا بھی پکار لیں سب گم ہو گیا ضائع ہو گیا تو اس سے پہلے یہ ہمیں موقع دیا گیا تمام انبیاء اور رسول ایک بات پر مبوس ہوئے ہیں اس لیے الکتاب بھی ایک ہے المیزان بھی ایک ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کائنات میں بڑی آسانی تو اس وقت ہو جاتی کہ جب کوئی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا ہے. نہیں اللہ نے امتحان لیا ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں اور بہت جو اپنی عبادت کرواتے ان کا نام کیا تباہی تاغ کسی کہتے ہیں جو اپنی بندگی کی اور انسان ہونے کی حد توڑ دے اور اپنے آپ کو لوگوں کا رب بنا بیٹھے اپنی عبادت کروائے لوگوں کی دردنوں پر سوار ہو جائے ماں اب اللہ جو اللہ کے سوا عبادت کیا جائے وہ راضیہ عبادتی دی اور اپنی عبادت سے راضی ہو یہ تاغ ہے یہ تماغ جب اپنی عبادت کروا رہے اور اپنی عبادت کروا کر انسانوں کی گردنوں پر خوار ہو کر انہیں جانوروں کی طرح ہنس رہے ہیں تو پھر یہ ان کی طبری کو اچھالنا ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا یہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں اگر ہم بھی لڑیں گے تو یہ ہم سے لڑیں گے ولا یزالون فاطلون یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے ہفتہ یدو کم دین انتعاح ہفتہ کہ تمہیں مرتب کر دیں تمہارے دین سے اگر یہ کر سکے ہم نہیں لڑیں گے تو یہ لڑیں گے ہمیں چھوڑے لڑے یہ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کی پکار کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہ امریکہ کو کیا تکلیف ہوئی تھی کیوں اس نے افغانستان پر آگ برسائی اسی لیے کہ اس, اس نے دیکھا کہ لوگ اسلام کی طرف پڑتے ہیں ایک سلطنت کا تصور لوگوں میں آیا جبکہ وہ اسلامی سلطنت کے کہلانے کے لائق نہیں تھی اب ان بس لڑنے والے لوگوں نے اللہ کو اپنا علاح واحد مان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کچھ عمل ظاہر کیا تھا ابھی باقاعدہ اسٹیٹ کب بنی تھی باقاعدہ سلطنت کب بنی تھی انہوں نے بھاگ لیا کہ مدینہ بھی اسی طرح بنا تھا اگر یہ کام کہیں کا سنجیدگی سے اختیار کر لیا گیا کیونکہ ان کی اپنی دو عورتیں مغرب زدہ عورتیں کفار کی عورتیں عیسائی عورتیں کرسٹینا لین مون لے. یہ جب قیدی ہوئی طالبان کی دونوں صحافی عورتیں وہ طالبان جن میں ابھی شرکیہ چیزیں بھی باقی تھی ابھی کئی بدعات بھی باقی تھی صرف خیر تیزی سے آ رہی تھی عرب موحدین کی صحبت کی وجہ سے اگرچہ انہوں نے بھی دعوت میں وہ کام ابھی نہ کیا تھا جو کرنا تھا جو کرنے کے لائق تھا وہ کام نہ ہوا اللہ کی مہربانی ہوئی کہ جتنا بھی کام تھا اللہ نے اس میں برکت ڈالی توحید کا جھنڈا لہرایا جانے لگا اور یہ جو عورتیں دو عیسائی عورتیں مسلمانوں کی قید میں رہی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اتنا حسن سلوک دیکھا وہ جنہیں وحشی کہہ رہے تھے جنہیں لوگوں کو قتل کرنے والا لوگوں کا خون پینے والا دہشت گرد کہہ رہے تھے ان کی قید میں رہ کر دو پڑھی لکھی عیسائی عورتیں یہ کہ ان پر صحافی صحافی دانشوروں میں شمار ہوتی ہے اور صحافی کے پاس اللہ نے بہت عقل دی ہوتی بڑا زیرک ہوتا ہے ورنہ صحافت میں ایک دن بھی نہیں چل سکتا صحافی عورتیں ایمان لال اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ زندگی میں ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم طالبان کے ساتھ رہنا پسند کریں گی اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ہمارے ساتھ باپ کا ان کے برابر کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بھائی کا چھوٹوں نے ہمارے ساتھ بیٹوں کا سلوک کیا وہ خود ابلے ہوئے آلو اور خشک روٹی کھاتے تھے اور ہمیں یورکی کھانا کھلاتے تھے اور جب ہم انہیں کہتی کہ ہمارے کھانے میں سے کھا لو تو کہتے ہیں یہ مہمان کا کھانا ہے ہمارا نہیں اور کسی نے ہمیں ہاتھ تک نہیں لگایا یہ ایمان تھا کفار آئے عیسائی اور یہودی آئے اور انہوں نے اپنے پیسے کے بھرے ہوئے ڈالر کے بھرے ہوئے بریف کے چوک کے اندر رکھے کوئی اٹھانے والا نہ تھا. یہ ان پٹھان لوگوں میں ان افغان لوگوں میں جو جرائم کے عادی ہیں یہ خوبیاں پیدا ہو جانا یہ اسلام کا موجودہ تھا اس سے خواہش ہو کر انہوں نے بہانہ تلاش کیا اور آگ برسا دی اور اس خطے کو برباد کرنے کے لیے آئندہ ایسے پروگرام مرتب کیے کہ یہاں پر چین کبھی نہ ہو سکے وہ سب سے زیادہ دشمن ہے تو اسی بات کے کہ ایک الح کو الہ مان لیا جائے اور سب لوگ مجموعی طور پر یقوم الناس بالق انصاف پر قائم ہو جائیں کوئی بڑا بڑا نہ رہے اللہ ہی بڑا ہو بلوکت بھی رو اللہ علامہ تاکہ تم اللہ کی تقدیر بیان کر دو اپنے عمل سے بھی اپنے قوم سے بھی کہہ دو کہ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں ہاں وہ معاملہ کسی کا بھی ہو حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم فرماتے ہیں تم فاطمہ کی سفارش کرتے ہو اس نے چوری کی ہے میں اسے چھوڑ دوں اس لیے کہ بڑے خاندان کی عورت ہے اگر میری فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ و وسلم بھی چوری کر لیتی تو میں اپنی فاطمہ کے ہاتھ بھی کاٹ لیتا جہاں اتنا انصاف ہو جہاں کوئی بڑا نہ رہے ایک اللہ کی چلے اور معاشرے کے خبد و خال اور معاشرے کی جو ہے وہ تمام زندگی وہ شہادت دے دے اجتماعی اور انصراضی کی یہاں اللہ کی چلتی اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی وہ اسلامی معاشرہ کیونکہ وہ طالبان اس طرف آ رہے تھے ان کو یہ برداشت نہ ہوا اہل اسلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ ان میں سب بصیرت والے نہیں مگر کفار کی بصیرت دوسری قسم کی منفی بصیرت وہ اپنی الوحیت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو کر ان کا معبود بنے رہنے کے لیے اسلام کو سونگتے ہیں اسلام انہیں سب سے زیادہ اپنا دشمن نظر آتا ہے خالص اسلام اور انہوں نے بار بار کہا اب طبیان کین المریکان ناصر بن حمد الفہد نے لکھی اللہ ان کی حفاظت کرے آمین اللہ انہیں سعودی ظالموں تابوتوں کی جیل سے نکالے آبیز بھی ان بیچاروں کو اس وقت سے جیل میں ڈالا ہوا ہے یہ بیچارے نے یہی یہ لکھا تھا کہ اے لوگوں اے ایمان اور اسلام کو سمجھنے والوں یہ حملہ افغانستان پر نہیں ہے یہ حملہ کسی اور ملک پر نہیں ہے یہ حملہ سیدھا اور سیدھا اسلام اور عقیدے پر پھر انہوں نے امریکہ کے ذمہ دار لوگوں کے ان کے صدور جو صدر ہوئے گزرے ہیں ان کے بڑے بڑے نمائندے ان کے وہ خارجہ اور اس قسم کے لوگ آج دس بیانات نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ اسلام سے کوئی دشمنی ہے نہ مسلمانوں سے کون سے اسلام سے عوامی اسلام وہ اسلام جو لوگوں کے نزدیک اسلام ہے جس پر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے وہ اسلام نہیں ہے ہمیں اسلام اور مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں تو ان مسلمانوں سے دشمنی ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحی محلہ کے ماننے والے ہیں یہ شخص ہے جو دشمنی کو اٹھانے والا ہے یہ جو دو ڈھائی سو سال پہلے ہو گزرا ہے اس نے دنیا پر پتل و غارت اور دہشت گردی مچا دی اور اس کے جو متمعین ہیں یہ لوگ کبھی کسی کو نہ چھوڑیں گے جب تک ہم انہیں نہ ختم کر لیں گے یہ ہمیں ختم کر دیں گے اس لیے وہ جانتے کہ توحید خالف جب بھی آئے گی یہ غیر اللہ کی جب بھی ہمارے پاس قوت ہوگی ہم تابوت کا سر توڑ دیں گے جب دفاع کی قوت ہوگی تو دفاع میں لڑیں گے اور جب ہمارے پاس کچھ نہ رہے گا تو جو آج کر رہے ہیں وہ کریں گے کتا کیا ہے کتاب نکایا بس زخم لگانا چھپ جانا زخم لگانا چھپ جانا تاکہ کافر کے پجے ڈھیلے پڑیں تاکہ کافر مکمل طور پر کھل کھیل نہ سکے ان حدیم ہم نے لوہا نادر کیا شدید <سؤال> اس میں بہت سخت کاری ضرب لگانے کی قوت ہے وہ منافی <لِنَّاف> لوگوں کے لیے دوسرے بھی فائدے ہیں تاکہ اللہ, اللہ جانچ لے میں سرو ہوں رسول بل رہی کون اس کی مدد کرتا ہے یعنی اس کے دین کی مدد اور کون اس کے رسول کی مدد کے لیے ریت پر ایمان کی بنیاد پر نکل کھڑا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی مدد کی ضرورت نہیں کبھی یہ تو ہمارا امتحان ہے میں جو محنت کرے گا تو اپنی جان کے لیے محنت کرے گا اور فتنا ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے اور کہیں کرنا ہے سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو فتنا مراد شرک ہے شرک ختم ہو جائے اور فتنہ کی تفسیر یہ بھی کی ہے اولا ما حقہ نے, کثیر نے اور دیگر علماء نے کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی کافر اتنا طاقتور نہ رہے کہ لوگوں کو کافر بنا سکے اہل اسلام کو جب طاقتورے ہوں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی قتم اجازت نہیں لا اکراہ سدی دین میں کوئی زبردستی نہیں کیوں زبردستی نہیں سب تبھی ہے نا روشت بن گئی جب گمراہی اور رشد ہدایت متبین کر دی گئی ایک دوسرے سے جیسے دن اور رات ایک دوسرے سے بالکل جدا نظر آتے جیسے کالا اور سفید نظر آتے جدا جدا جیسے موت اور زندگی دونوں بالکل دو چیزیں ہیں فرق نظر آتا ہے جیسے دھوپ اور چاؤں اسی طرح ہدایت ہے اور گمراہی ہے تو پھر آپ لوگوں پر زبردستی کیوں کرتے اللہ نے لوگوں کو عقل دے دی ہے تم زبردستی کیوں مسلمان بناتے ہو کسی کو کوئی ہاتھ نہیں زبردستی کرنے کا ہاں زبردستی کافر نہیں بنانے دیں گے جب طاقت ہوگی تو کافر نہیں بنانے دیں گے زبردستی پھر ہجومی قتال کریں گے اگر ہجومی کی قوت ہوگی ہجومی قتال ہے کہ خود یلغار کریں گے تابوتوں کے سر توڑ دیں گے لوگوں کو آزاد کر دیں گے انشاءاللہ اور جب یہ طاقت نہ ہوگی تو اپنا دفاع کریں گے تاکہ ہم بچ جائیں اور بچ کر تیاری کریں عیدمبا <قُوبَة> تیاری کریں تاغوت کو زبردستی کافر بنانے سے روکنے کی اگر زبردستی مسلمان بھی بنائیں گے تو یاد رکھیے زبردستی کافر بھی نہیں بنانے دیں گے اور اگر کوئی طاقت نہ رہے گی بالکل تھوڑی طاقت ہوگی جیسے آج مجاہدین کے پاس ہے تو پھر غاروں میں چھپ کر پھر پناہ گاہوں میں پناہ پکڑ کر چھپ چھپ کر کتاب کریں گے ابو بصیر کی طرح ربی اللہ و ان تابوتوں کو چین سے لوگوں کو کافت بنانے نہیں دیں گے ان کو تکلیفیں پہنچائیں گی ان کی لاشیں گرائیں گے ان کو ہم سے دکھ پہنچے گا یہ سارے جہان میں چیخے لگا رہے ہیں آج مٹھی بھر لوگ ہیں نہ ان کے پاس اسلحہ نہ ان کے پاس سامان رسد ہے ایک ہے تو صرف عقیدت ایمان ہے اسلام ہے سارے ان سے خواہش ہیں خود کہتے ہیں کہ من ان کچھ نہ بگاڑ سکے یہ بہت بڑی قوت ہے پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے ہمارے پاس ان کے برابر اسلحہ نہیں یہ تو مذاق کی بات ہے اور یہ زرداری کا بیان تھا کہ سارے ہار رہے ہیں اور اس حال میں طالبان جیت رہے اللہ رب العزت نے ان کی جیت کے الفاظ ان کی زبان پر جاری کر دیے جبکہ وہ حالت قسم قرصی میں ابو بشیر کا کتان کر رہے ہیں ربی اللہ تعالیٰ عنہ. چھپتے ہیں نکلتے ہیں چھپتے ہیں نکلتے ہیں میدان میں قتال کرنے کی طاقت نہیں ہے یاد ہے آپ کو جب میدان میں وہ تھے تو وہ پہاڑوں کی پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے اور اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے جب سکوت افغانستان ہوا لوگوں کو بری طرح قتل کیا گیا اور یہ مجاہدین اپنی قوت بچا کر پہاڑوں میں چلے گئے اب ایک اور بات ہے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے اور یہ بات کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہمارے دشمن وہ سباغیز نہیں ہیں جو کہ کفر پر ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ان کے کارٹون بناتے معاذ اللہ اور ان کے ساتھ چھٹا کرتے اپنی موت کو اپنی ذلت کو پکار کر اپنے سینے کے ساتھ لگانے پر تلے ہوئے صرف وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں ہمارے دشمن تو وہ تباغیز بھی ہیں جو کلواں پڑھتے جو اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں جو اسلام کے طریقوں پر گام جنے تال کے میدان میں بھی ہمارے ساتھ نکلنے کو تیار ہے اور ہم نکال بھی لیتے ہم اتنے دھوکہ زیادہ ہوتے آمار تھے نیک آمار تھے کہ ہمیں جڑ دیکھنا بھول جاتا ہے ہم دیکھتے نہیں کہ اس پودے کی نظر کوئلی یہ تو نرسری سے کاٹ کر لایا گیا ہے دیکھو نیچے تنا کٹا ہوا ہے اوپر پھل بھی ہیں موجود پھول بھی ہیں خوشبو نکال میں پھیل گئی جب غور کیا نیچے گئے ہے کوئی یہ پودا تو دھوکہ ہے ہم ان کے اعمال دیکھ کر ان کو ریاض کرتے ہوئے دیکھ کر سبت اللہ مجددی کو بھی مجاہد کہہ دیتی روس کو مارنے کے لیے جبکہ وہ پکے پرنے درجے کا مشرق قبر پرست تھا ہم اسے سربراہ بننے کا موقع دیتی ہماری پندرہ لاکھ کی قربانی کے بعد پندرہ لاکھ امت کے افراد قربان ہوئے روس کو مارنے میں جس وقت مطلب پھر مشترکہ حکومت قائم ہوئی تو کون سربراہ تھا قبر پوج سبۃ اللہ مجدبی اس کتاب کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے نیک عمل بغیر جو اس نے مل کر ہمارے ساتھ کیا تھا کیا یہ نیک عمل بھی کرتے مشرق کیا کرتے کہتے میری کھیتی کا حصہ جانوروں کا معاملہ یہ سب اللہ کے لیے نا یہ ہمارے شریکوں کا ہے پھر جو شریکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا جو اللہ کا شریکوں کی طرف چلا گیا اب سبۃ اللہ مجددی جب سربراہ بنا تو اس نے امریکہ کے سامنے فائدہ کر دیا امریکہ کو مان لیا اور ظاہر شاہ کو بادشاہ ہونے کا اقرار کیا اب انہیں ہو چاہیے کاش کہ یہ کتاب اللہ کو پہلے دیکھ لیتے سب سے پہلے حکمت یاد جدا ہوا کاش کہ کتاب اللہ کو دیکھ لیتے کہ یہ پودا تو بغیر جڑ کے ہے یہ جو برد و بھارت میں نظر آ رہے ہیں یہ جو پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے یہ سب مشہور پھول ہے نیچے جڑ ہے ہی کوئی نہیں اس کا تو عقیدت شرک ہے اس کا جہاد جہاد نہیں ہے اس کا کتاب کتاب نہیں ہے ہم عملوں سے ہمیشہ غلطی خوردہ ہوتے ہیں سیاست میں بھی یہی کام کرتے ہیں آج ہماری سیاسی اسلامی جماعت کا سربراہ کون ہے جو قرآن کو پوری کتاب نہیں مانتے مکمل محفوظ وہ ہمارا سربراہ جو آئمہ کو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں وہ آج ہماری اسلامی جماعت کا سربراہ پہلے اس سے قبر پرت سربراہ تھا اب یہ سربراہ ہے جو صحابہ کو سوائے چند کے کافر کہتے ہیں وہ ہمارا سربراہ ہے اسلامی جماعت کا سیاست میں گویا سارے ووٹ ہمیں مل جائیں مجلس اتحاد عمل کو تو پھر امیر المومنین کون ہوگا یہ ہوگا انا انا ہم تو میرا خیال ہے بصیرت سے آری ہو گئے جو لوگ یہ کرتے ہم محاورتن کہا جاتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے ہونے سے محفوظ رکھتے ہم یہ صرف پھول اور پھل دیکھتے خوشبو دے کے جڑ کو دیکھتے کوئی بھی عقیدہ ہے کہ نہیں وہ بنیاد ہے کہ نہیں جس کے لیے قتال ہے جس کے لیے نماز ہے جس کے لیے یہ شہر اعتکاب قائم کرتا ہے یہ ظالم یہ جو شرک کی دن رات تبلیغ کر رہے تین سے یہ قادری یہ شہر اعتکاب قائم کرتا ہے پندرہ ہزار آدمی بیٹھ جاتے ہیں مگر کیا جڑ ہے جال اس کی بھی کوئی نہیں قرآن اور حدیث سے فرق ثابت کرتا ہے قرآن اور حدیث سے غیر اللہ کی مشکل کشائی اور حاجت روائی ان کاموں میں ثابت کرتا ہے جن میں اللہ کے سوا کسی کو اسباب ہے ہی نہیں اللہ تو اسباب کا محتاج ہی نہیں مسبول اسباب ہے اسباب پیدا کرتا ہے کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں بچہ بچی دینا صحت سے ہم کنار کرنا خوش کرنا رنگین کرنا کسی کی عمر بڑھانا عمر کم کرنا رزق میں اضافہ کرنا رزق میں تنگی کرنا یہ کہتا ہیں بزرگان دین کو اللہ نے اٹائی دے دی ہے یہ چیزیں تقسیم کرتے پھر سے پکارو یہ ظالم لوگ شہر تقاف بناتے ان کی نیکیوں سے دھوکہ اگر کھانے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ یہ آواز نازل نہ کرتا اٹھارہ برگزیدہ امبیا کے نام لے کر علیہ السلاق و جن جیسے عمل کرنے کا تصور بھی کرنے والا کافر ہے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی صحابی نہیں ان کے اعمال چوٹی کے اعمال ہیں فرمایا میں اللہ اگر یہ بھی شرک کے کرنے والے ہو جاتے شرک کے مرتکب ہوتے یا حاضی تھا آم ماکامی یا ان کے نبیوں والے اعمال ضائع ہو جاتے شرک جو ہے ان کا وہ توحید نہ بنتا شرک ان کے اعمال کو بھی حبت کر دیتا اور امام علم دیا کو کہا لشرکھ اگر تو نے بھی شرک کیا بلا بتا تیرے امار ضرور حمت ہو جائیں گے والا تک نمین نم الخرین اور تو ضرور بے ضرور گھاٹا پانے والوں میں جائے گا اس کے بعد کیا کسی کو ایک ہے مزہ کہ صرف صاحب اس کے عمل کی کوئی قیمت ہو کیا اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانی زکات جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا بدماشی کے ساتھ یہ رسک تھا یہ استاد تھا بدماشی سے ڈٹ گئے کیا ان کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ نہیں تھا یہ جس عقیدے کا اظہار کرتے تھے وہ انہوں نے صحابہ ہی سے تو سیکھا تھا انہوں نے کسی سال السن سے ابن باز سے رحیم اللہ کسی البانی سے رحمہ اللہ, اللہ رحمت الواسیہ کسی محمد بن عبد الوہاب سے کسی ابن تعلی سے کسی امام بخاری سے کسی اور سے بھی سیکھا تھا بڑا راہ صحابہ سے سیکھا تھا عقیدہ بھی صحیح ہے جس کا اظہار کرتے ہیں نماز بھی صحابہ والی پڑھتے ہیں روزہ بھی صحابہ والا رکھتے ہیں حج بھی صحابہ والے طریقے پر کرتے اور صحابہ معیار ہے کس چیز کا معیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا اللہ کے نبی تو دین کا معیار ہے صحابہ فرما برداری کا معیار ہے با آمن اگر یہ ایمان لائے آمن تم ڈگی جس طرح صحابہ تم ایمان لائے پھر ان کا ایمان قابل قبول ہے تو صحابہ کے طریقے پر ایمان لانے والے کوئی شرک ظاہر میں نہ کرنے والے ہر کفر دور سے دور رہنے والے بگاعت سے کو دور بگاعت مشرق میں یا مغرب میں ایک کفر کے مرتکب ہوتے ہیں جو نرالا کفر ہے ایسا چھپا ہوا کفر ہے کہ عمر بھی پہچان نہیں سکے فوراً رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امت میں سب سے بڑے عالم کے باپ دوسرے عالم ہیں وہ بھی ان کو گمراہ ان کو منافقین ان کو گلیا بس بس بخش لوگ سمجھ رہے ہیں مگر کافر اور تلوار اٹھانے کے قابل نہیں سمجھ رہے جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب قرار دیتے یہ ہے پہچان یہ پہچان ہے بصیرت کی چوٹی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ان کے اعمال جو ہے ذرہ بر بھی اس بات سے غازل نہ کر سکے تو وہ ان کے ارتدار کو پہچانے ہے انہوں نے مرتب قرار دیا ان کے خلاف قتال کیا اور کہا ایک بھیڑ کا بچہ جو واجب الاضا ہے اگر ایک بھڑ کا بچہ بھی بدماشی سے روکیں گے میں کتاب کروں گا ان کی عورتوں کو لولیاں اور ان کے بچوں کو غلام بنایا اور ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا ان کے خون کو اس طرح بہایا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے خون کو بہایا یہ کس کے اقوال ہے کون اس طرح سمجھا مسئلے کو ابو وہ بہت کاسم کتاب المان میں کہتے ہیں اور یہ قریب کے زمانے کے آدمی بہت بڑے ایمان ہیں آج سمجھ کے دو سو چوبیس ہجری سے لے کر یہ آخر تک ہے دو سو چوبیس میں یہ شروع ہوتے ہیں کہ تیسری ہجری کے اندر ان کی جوانی اور ان کا عمل اور ان کی علم کی چوٹی موجود ہے یہ شخص قریب سے روایت دینے والا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد مرتب سمجھ کر کیا گیا طالیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مرتب قرار دیا ابو بکر نے اکثر علماء اہل عصمت یہی جی قرار دیتے ہیں وہ متقد ڈگری متاثرین میں باغ لوگ کہتے ہیں کہ مرتادنی باغی قرار دیے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں کیونکہ باغی کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا جائز نہیں باغی کے مال کو مال غنیمت قرار دینا جائز نہیں باغی کا خون اس طرح بہانا جائز نہیں جس طرح انہوں نے بہایا اور بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے جب رجوع کیا توبہ کی توبہ بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول کریں گے کہ تم دوائی دو انا کتلانا کہ ہمارے تمام جو مارے گئے جنت میں تمہارے تمام مارے گئے جہنم میں اللہ رب العزت جو جس کو سمجھ دی وہ امال سے دھوکہ نہیں کھاتا کہ سیاست کے اندر ایک بڑی بھیڑ جمع کر لے ایک قوت بنا کر کافروں کو ڈرائے دلیل کیا ہوتی ہے بھئی امریکہ کے لیے تو یہ جو قرآن کو معخوش کتاب نہیں مانتے آئمہ کو معصوم مانتے ہیں صحابت کہتے یہ ہو گئے یا غیر اللہ کی نظروں میں آج کرنے والے غیر اللہ کو اتائی چیزیں کہ یہ سب اللہ کی صفات جو اللہ نے بانٹ دی ہے اب رزق بھی یہ دیتے ہیں بچہ بچی بھی دیتے ہیں خوش بھی کرتے ہیں غمگین بھی کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حامل وقتی طور پر معذ اللہ استف اللہ صبح کہ اللہ پاک پر یہ بہتان دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات کو بکتی طور پر تقسیم کر دیا معاذ اللہ فراہم یہ جھوٹے ہے یہ بہمان یہ بھی تو امریکہ کے نزدیک مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے تم بھی مسلمان ہو وہ تو کوئی فرق نہیں کرتا رہے آگاہ ہم بھی فرق مٹاتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھ دی ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے ہو تم نے فرق مٹا دیا اللہ فرماتا ہے کہ ایک وہ شخص کی ہی شرا کہ وہ غلام ہے کئی ایک آقاؤں کا پورا ازمر میں اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام ہے کئی ایک آقاؤں کا اور آقا بھی کیسے متشاک ہوں, ہوں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے طبیعتوں کا فکر کا اپنی اپنی ضروریات کا یہ بیچارہ کس طرح ایک کی تابے داری کر سکتا ہے اس کے اندر کبھی اس کی تابے داری ہے کبھی اس کی تابے داری ہے اس نے مال جمع کیا تھا زکو دینے کے لیے فوراً پیر صاحب کا آڈر آ گیا کہ مجھے خواب آئی ہے کہ تمہارے اوپر ایک آفت آنے والی ہے اگر ابھی ابھی تم نے اللہ کے راستے میں ابھی ابھی تم نے اتنے بکرے ضبط نہ کیے تو یہ یا یاد رکھنا کہ یہ آفت تمہیں جلا کے رکھنے کی اب پیر کا حکم یہ تو حکم آخر ہے اللہ کا حکم تو ٹالا جا سکتا وہ الگنی ہے وہ تو الغلی ہے وہ تو معاف کرنے والا ہے پیر تو معاف نہیں کرتے یہ تو ٹانگ توڑ دیا کرتے اسی وقت دقات کا مال سارا گیا اب جو ان کا شراخا کا مال ہے وہ اللہ کو کبھی نہیں جائے گا اور اللہ کے حصے کا مال شراخا کو چلا جائے گا تو یہ تو اتنے بد نصیب ہے کہ یہ تو کئی ایک آکاؤں کے غلام ہیں اور اللہ مومن کی مثال بیان کرتا ہے سلو ول رزول ایک کا غلام ہے ایک کو راضی کرتا سر کے نیچے ہاتھ دے کر سو جاتا ہے بے پرواہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے مجھے کسی کی کیا پرواہ کوئی میرا کیا بےگاڑ لے گا جب میرے ساتھ اللہ ہے تو مجھے کسی کی کیا پرواہ مالک فرماتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو میں اللہ حسب جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے اللَّهُ لِكُلِّ قَدْرًا اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے وہ اس پر قابل ہے مگر اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مکر کر رکھا ہے تو بھائی یہ سب سے بڑا دھوکہ آج جس سے ہم گزر رہے ہیں سب سے خطرناک تعبت وہ تباہ ہیں جو کہ کلمہ پڑھتے جو کہ آخرت پر یقین کا اظہار کرتے جو محمد رسول اللہ کو امام الانبیاء مانتے صلی اللہ علیہ آخری نبی اور رسول مانتے اس کے بعد وہ قرآن و سنت کو اٹھا کر قرآن و سنت کے جنڈے کے نیچے شرط کرتے اور دھوکہ دیتے یہ بالکل اسی طرح سے آئی جی پولیس کی وردی پیدی ہوئی ہے اور ہے سب سے بڑا ڈاکو لاہور کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اور آئی بھی پولیس کی وردی میں ہے اور ساتھ دوسری پولیس بھی کھڑی ہے گاڑیاں روکی ہوئی ہیں ہم بھی رک جاتے ہیں کیونکہ کمزور ہے مجبور ہے کاغذات چیک کرتا ہے اور جرمانہ کرتا چلا جاتا ہے صبح سے لے کر رات تک جرمانے جمع کیے لوگوں نے دے دیے بعد میں پتا چلا یہ تو ڈاکو تھے یہ ڈاکو اور چور ہیں ان کی پہچان بلجناب کی بنیاد ہے ان کی پہچان الکتاب کی بنیاد پر ہے ان کی پہچان ال ریضان کی بنیاد پر ہے اور ان کے ساتھ معاملہ حبیب لوہے کے ساتھ جب قوت ہو کیونکہ سب تک اللہ مستث جتنی قوت ہے اللہ سے دور ہو یعنی میں کہتا لوہے پکڑ کر شروع ہو جاؤ اللہ پاک نے ہمیں جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ آدمی فرق جو ہوتا ہے فرد کے غلطی ہو جانے کے امکانات زیادہ ہیں جماعت کے امکانات بالکل کم ہیں اور پوری امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے علیہ الصلاۃ اسلام نے یہ خوشخبری دی ہے لاج تج تمتی اللہ تعالیٰ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی کیونکہ پوری امت کے اندر اب تاف بھی تو ہوگا نا ایک گروہ جو ہمیشہ ظاہرین الق پر غالب ہے یہ قاتل اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں لا ید الرحوم من خاصا جو ان کا ساتھ چھوڑتا ہے ان سے دھوکہ کرتا ہے ان کے نیچے سے پھٹا نکالتا ہے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لا ید الرحم من خاصا لاہم من خالا اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے منہ کی کھاتا ہے وہ بھی تو اس پوری امت میں ہے تو پوری امت میں ایک وقت کے لیے حق بالکل مفقود ہو جائے ایک مسالے میں بھی ہم نہیں مانتے ایک ہوگا حق کی نمائندگی کرنے والا اس لیے ید اللہ ہال جما جماعت کے ساتھ رہو علم اور علماء سے پوچھ کر قدم اٹھاؤ ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتے ہیں جب کوئی ایسا قدم ہو جس کو اٹھانا اور نہ اٹھانا دونوں کے لیے دلائل ہو تو یہ اتحادی مسئلہ ہوتا ہے اس میں اچھی طرح دلائل کو پرکھ لینا صرف علماء کے بار کا محقثل کا کام ہے اور پھر یہ دیکھ لینا کہ اس کے قدم کے اٹھانے کے بعد مسلح اور مقصدہ کیا کیا اصلاح میں اضافہ ہوگا یا اصلاح ہوگی یا کم از کم فساد میں کمی ہوگی اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے پھر صبر کرنا چاہیے تیاری مزید کرنے کی ضرورت ہے اگر تیاری اتنی ہو گئی ہے کہ قدم اٹھانے کے وقت تمام مسلمانوں کے ماہرین عسکری جنگی ماہرین علماء محققین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ قدم اٹھانے سے کم از کم فساد میں کمی ہونا ضروری ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو تجربہ جو عقل جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مہارت دی اس کے پیش نظر اور قرآن و سنت کی روشنی پھر وہ قدر اٹھا دینا چاہیے پھر اس میں غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ ایک ہزر دے گا اور وہ درست ہوگا وغیرہ دو حضر ملیں گے اللہ رب العزت کہے سنیں میں تھے حق بات کو ایمان بنانے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے اس پر جمے رہنے کی توفیقرما عام اللہ ہمیں حزب اللہ میں ایسا شامل کرے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے سپرد نہ کرے آمی اور ہم حزب اللہ سے اب و المنصورہ سے اپنا منہ نہ پھیرے اللہ رب العزت ہمیں شہادت کی موت دے آمی اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس لیے اگلی خطائے معاف کرے آمیں اور اللہ ہمیں عمل کے ساتھ دھوکہ زدہ ہونے سے بچائے اور اللہ ہمیں جڑ کو مضبوط کرنے کی توفیق وارم فرمائے اس رمضان کے مہینے میں جو موسم بہار ہے جس میں پودا بڑی جلدی پروان چڑھتا ہے اور ایسا پروان چڑھتا ہے کہ ثابت اس کی جڑ بالکل مضبوط ہو جاتی ہے فرحا پوا اور اس کے برگ بار اور پھول بہت آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں اس نے رب درخت ہے ایمان کا درخت کہ ہر وقت پھل اترتا ہے باقی گیارہ مہینے یہ ایمان جو ہے یہ کام آئے گا اللہ پاک رمضان میں ہمیں قبول فرما لے